الحمد للہ نخ مدب آواز ذرا کم رکھے کتے کے دوران یا درخت کے دوران خود بخود بلند ہو جاتی ہے آواز پھر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے کانوں پر مشکل گزرتی ہے من سیات یا مالینا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد فإن خير الحبيث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر النظور وحد وكل مهدسة بداع وكل بداعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرنعك عليها لا تَغْدُو لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ بِذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ولاق مینل پر اللہ کی حمدنا کے بعد جس اکیلے کے لیے لائے تھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تصدیق میں لگا ہوا ہے اور کوئی شے نہیں جو اس کی ہنگ و تنا بیان نہ کرتی ہو عقل والوں کو تو یہ آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے اور جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ چوپایوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہوئے اس وقت کو اس مہلک کو جو ہماری پہلی اور آخری مہلک ہے ضائع کر بیٹھتے ہیں کیا خوب کہا کسی اللہ والے نے کہ تم نظر دوڑا کر دیکھو تمہیں معاشرے میں انسانوں کے معاشرے میں بوڑھے کم نظر آئے گے اس لیے کہ ہر شخص بوڑھا نہیں ہوا کرتا شیطان کے دھوکے میں مت آؤ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ کبھی چل نہیں سکتا نہیں جو اکثر اللہ جب اجل آ گئی اندر سے نکال کر لے جائے گا لاؤ لشکر دیکھتا رہ جائے گا خواہ یہ اتنا اہم تھا کہ اس شخص کے بغیر یوں معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کے سارے کام رک جائیں گے مگر ہر روز ایسے اہم لوگ اللہ کے حکم سے اپنی عمر کو پورا کرنے کے بعد وہاں چلے جاتے جہاں ہر ایک نے جانا ہے اور دنیا کے کام نہیں رکتے زندگی کی گاڑی تیزی سے روان دواں ہے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کل جو دن گزر گیا اور آج جو دن گزر گیا تو ہم اس وقت کو کبھی واپس نہیں لا سکتے ایک لمحہ بھی واپس لانا ممکن نہیں ہے کیا یہی سبق کافی نہیں ہے اللہ کو مان لینے کے لیے ایک لمحہ بھی کوئی واپس نہیں لا سکتا اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحہ میں ہونے والا کیا ہے رب الجلال والاکرام کی پہچان کچھ بھی مشکل نہیں اور پھر اس پر اتنی مہربانی ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا ہی سب کو اسلام پر کیا فعقم وجہ کا لدین حلیفہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ و علی صاحبی ومی اپنا رخ فعقیم وجہ کا لدین حلیفہ دین حنیف کی طرف یکسو ہو جانے میں اللہ کی عبادت کی طرف پھیر لو فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے وہ جس پر اللہ کی فتح علیہ جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا کیونکہ ہم سب لوگ ایک اعتبار سے ایک برادری ہے پوری دنیا ہمارا باپ اور ماں ایک ہے اس بات سے انسانوں کے اندر بہت سے خاص مشترک ہیں ان کی طلب بھی ملتی جلتی ہے ان کے خوف بھی ملتے جلتے ہیں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اونچ یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالا گیا ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہے وہ بسہ منہما رجالم کثیر ایک میاں بیوی سے اللہ نے اس زمین کو بھر دیا تو سب انسانوں کی فطرت بھی اللہ نے ایک بنائی یہ اللہ فرما رہا ہے جو کہ سچی بات فطرت اللہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کی فتح النا صاح جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اطل ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور کون ہے جو وہ چاہے اسے روک دے اور کون ہے جو وہ نہ چاہے اسے کر دے تو اس نے یہ اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا کہ ہر شخص مسلم پیدا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم میں روایات ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہی فطرت ہے آب واہ پھر اس کے ماں باپ اور اس کا معاشرہ ہے یہ حقدان ہی وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بناتا ہے لہذا اللہ نے کسی کو کبھی بھی کفر پر پیدا نہیں کیا اور نہ وہ اپنے بندوں سے کفر پسند کرتا ہے وَلَا یورد لیباد ہی اللہ اپنے بندوں سے کفر نہیں پسند کرتا ان تَشْكُرُوا یا لَكُمْ اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تم کون سب انسان رب العالمین ہے عیسائی یہودی مجوسی چینی جاپانی افریقی امریکی پاکستانی ایرانی مسلمین کفار سب کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی تیار کردہ جنت کو حاصل کر لیں وہ جن سے ان کا ماں باپ نکالا گیا ان کے ماں باپ کو تقریم کس لیے دی اللہ نے فرشتوں کو کیوں سجدہ کا حکم دیا اس لیے کہ ان کو اللہ نے علم سکھایا اللہ نے آدم کو اسما سکھائے فرشتوں کو ان کے بتانے کا حکم دیا ان کا سبحان کا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا سکھا دیا اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے جو توں نے ہمیں نہیں سکھائی تو ہی العلیم ہے تو ہی الحکیم ہے تیری حکمت ہے کوئی علم کسی کو سکھائے یا نہ سکھائے تو علم کی وجہ سے آدم کو یہ مقام ملا علیہ سلاط و السلام اور علم کی وجہ سے آدم نے اللہ کی عبادت کی کیونکہ اللہ کی پہچان کے بعد اللہ کی شدید محبت کے بعد اللہ کی شدید تعظیم کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کی فرما برداری ہے اللہ نے علم سکھایا جب بتانے کا حکم دیا تو بتا دیا جواب دیا اللہ کا حکم مانا یہ اللہ کی عبادت تھی اللہ کی عبادت کی وجہ سے آدم علیہ السلام سلام کو یہ مقام ملا پھر ان سے بھول ہو گئی بھول کی وجہ سے اللہ رب العزت صرف معافی مانگنے پر اللہ نے انہیں معاف کیا مگر جنت سے نکال دیا اور اس جنت میں دوبارہ داخل کرنے کا وعدہ کیا اس شرط پر کہ پھر اللہ کی عبادت کرے هُمْ تب میری طرف سے جب ہدایت آئے گی رہنمائی آئے گی میری طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں بتایا جائے گا اجتماعی اور انفرادی رنگ میں عبادات کے طریقے جب سکھائے جائیں گے تو جس نے ان طریقوں کی پیروی کی نہ اس پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا و اللہ دینہ کافارو بھی آیا ہاں <خالدون> جنہوں نے تقزیب کی جھٹلایا اور کفر کیا تو وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں گے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ہمیں سب انسانوں کے لیے ہمدرد بنایا گیا ہے ہمیں سب انسانوں کے لیے خوشخبری کا پیغام دینے والا بنایا گیا ہمیں دین فطرت کا اللہ تبارک وطالیہ نے امانت دار بنایا قبلہ تحویل ہوا یہود و یہودارہ سے امامت چھن گئی محمد کی امت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین فطرت کی امانت اٹھوا دی گئی ہمیشہ سے دین ایک رہا شریعتیں بدلتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اخوا ہے اللہ سن. ہم اس طرح ہے جس طرح باپ ایک ہوتا ہے مائیں مختلف ہوتی ہیں ہم سب انبیاء و رسول نہ ہماشر ہم المبیا ہم سارے امبیا اور رسول علیہسلۃسلام ہم ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہمارا دین ایک ہے شریعتیں وقت کے مطابق مختلف ہوتی رہی اور اب وہ شریعت آ گئی جو قیامت تک کے لیے حرف آخر ہے بس یہی دین فطرت ہے یہی دین ہے جو فطرت ہے فطرت سے مراد کیا ہے فطرت سے مراد وہ چیز ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں چیز جس کام کے لیے پیدا کی جاتی ہے اگر اس سے وہی کام لیا جائے تو بہتر ہے اگر آپ گاڑی کے پیچھے یعنی اپنی کار کے پیچھے ٹریکٹر باندھ لیں ہل چلانے کے لیے یعنی ٹریکٹر کے پیچھے جو پرزا ہوتا ہے وہ باندھ لیں ہل چلانے والا تو یقیناً یہ کار کا غلط استعمال ہوگا اور اگر ٹریکٹر اپنے سفر کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی انتہائی غلط استعمال ہوگا جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام دے گی صحیح تو اللہ نے جس کے لیے بندے کو بنایا ہے وہ کام ہے عبادت مما خلک تل ج میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے تو جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا اگر وہ نہیں کرے گا یہ بلب اگر جلے نا یہ پنکھے اگر چلے نا اور ان کا کوئی اصول ہی بدل جائے بجلی کا کوئی انداز ہی بدل جائے کہ یہ پنکھے بیکار ہو جائے یہ بلب بےکار ہو جائے تو یہ کباڑ خانے میں لوہے کے بھاؤ بکے گئے کیوں اب یہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے وہ پورا نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں اور دین فطرت ہمیں دیا گیا ہے اس نے دیا جس نے سب کو بنایا سب بنی آدم کو بنایا تو یہ بشارت ہے یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے یہ دین یہ سارے بنی نو انسان کے لیے ایک وقت میں مناسب ہے ایک وقت میں آسان ہے ایک وقت میں سب کے لیے قابل عمل ہے کیوں کہ جس نے انہیں بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا یہ وہی تو مقصد ہے پھر اس کا مقابلہ زمین پر بنے ہوئے دینوں کے ساتھ زمین پر بنی ہوئی شریعتوں کے ساتھ مخلوق کے بنائے ہوئے طریقوں کے ساتھ کرنا ہی حماقت ہے ہو ہی نہیں سکتا مقابلہ کہاں بنانے والے کا طریقہ اور کہاں ان کا طریقہ جو خود بنائے گئے ہیں. کیسے برابر ہو سکتا ہے خالق اور مخلوق کا معاملہ دنیا میں بڑی قیمتی مشینری منگوائی جاتی ہے بہت بڑی مل لگتی ہے ساٹھ ارب کی مل لگتی ہے اس کی مشینیں بھی نہ جا رہے کتنے اربوں کی ہوتی ہیں وہ آتی ہے ان کے ساتھ مشینوں کو چلانے کا ایک طریقہ سکھانے والا آتا ہے اہمیت ہے ان مشینوں کی ان کا تو ایک ایک پرزا جو ہے وہ کئی کئی لاکھ روپے کا ہے جیسے ریفائنریز ہیں جن میں سے پیٹرول نکالا جاتا ہے ان کا ایک ایک پرزا پانچ پانچ دس لاکھ بیس بیس لاکھ کا ہوتا ہے اور ذرا سی غلطی سے جل جاتا ہے کارڈ جب جل جاتا ہے نا ان کا تو پرزے بیکار ہو جاتے ہیں لاکھوں روپے نقصان ہو جاتا ہے اگر ان کا کاریگر غلطی سے جلائے تو بڑا سخت جرمانہ پڑتا ہے تو اس مشین کو بنانے والے दावा کرتے ہیں کہ وہ اس مشین کو سب سے زیادہ جان لے اور ان کا دعویٰ جو مستری نہ مانے کہنا ہی بیوقوف ہے اہمکر پر یہ پرزا یہ اس طرح لگنا چاہیے تھا اور اس طرح چلنا چاہیے تھا اور جلا دے پوری مشین کو اس سے بڑا اہمکئی ہوگا حالانکہ ممکن ہے کوئی ایسا مستری ہو جسے ایسی ذہانت اللہ نے دی ہو کہ ان بنانے والے سب لوگوں سے زیادہ ذہین ہو اس کا ان گان کو موجود ہے مگر اللہ جو بنانے والا ہے اس سے زیادہ تو کوئی عالم نہیں ہے اس سے زیادہ تو کوئی حکیم نہیں ہے اس سے زیادہ تو کوئی رحمان نہیں ہے رحیم نہیں ہے اس سے زیادہ تو کوئی احاطہ کرنے والا نہیں ہے اس سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں جو اچھے سے اچھا طریقہ دے سکے تو پھر دین فطرت کے ساتھ دین غیر فطرت کا مقابلہ یہ مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے علماء نے کہا کلیما طیبہ اصل اس طرح ہے لا الہ لا الہ بالحق حقی اللہ, اللہ کیونکہ لا الہ اللہ میں یہ بات موجود ہے لا الہ بالحقی اللہ کیونکہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یہ ترجمہ غیر مکمل ہے ناقف ہے کیونکہ مابودہ میں باطلا بڑے ہیں جن کی اللہ کے سوائے عبادت ہو رہی ہے اتنا احترام ان کا اتنی محبت ان سے جیسے اللہ سے کی جاتی ہے مین الناس میں یس تخم اللہ اندازہ لوگوں میں سے ایسا بھی ہے اللہ کے سوا اللہ کے شریک بناتا ہے یہ شبو نہ ان اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے اللہ سے کی جاتی ہے اور محبت اور تعلیم یہ دو وہ پائے ہیں جس پر عبادت کی عمارت کھڑی ہے جب محبت شدید ہو جائے اللہ کی طرح اور تعظیم شدید ہو جائے اللہ کی طرح وہ ایک جھنڈا ہی چنا ہو کسی ملک کا اس کی تعظیم و تقدس کے تحت پھر اس کی اتاس ہوگی اس جھنڈا کو بلند رکھنے کے لیے ربض الجلال والاکرام کی محبت پامال ہوتی ہو اللہ کی تعظیم پامال ہوتی ہو جھنڈے کی تعظیم کی جائے گی یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی جب بھی اللہ کی تعظیم کے ساتھ کسی کی تعظیم ٹکرا رہی ہو اللہ کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت ٹکرا رہی ہو کہ اگر اس سے محبت کرے تو اللہ تعالی سے محبت کا الٹ ہو جائے جو منہ پر لانا مجھے زیب نہیں دیتا اللہ کا بڑا ادب ہے اور اگر اس کی تعظیم کرے تو اللہ کی بے ادبی ہو جائے تو ایسی تعظیم اور ایسی محبت شرک اکبر ہے اس کے علاوہ محبت جائز ہے بیوی سے محبت جائز بچوں سے محبت جائز استاد کی تعظیم جائز عالم کی تعظیم فرم استاد کی تعظیم بھی ماں باپ کی تعظیم بھی فرم اور اگر ان کی تعظیم میں اللہ کی نا فرمانی کرے تو یہ گناہ ہے مگر جب ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم کے مقابلے میں کرے جب کہ ان کی تعظیم اللہ کی بے تعظیمی بنتی ہو اللہ کی بے ادبی بنتی ہو جب ان سے محبت بیوی بچوں سے جھنڈے سے قومیت سے زمین سے وطن سے محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ماض اللہ ماض اللہ استقف محبت کا الٹ بنتی ہو تو یہ کفر شرک اس وقت تک جائز ہے محبت جب اس پر اللہ کی محبت کی شرط ہو اس وقت تک جائز ہے تعظیمیں جب اللہ کی تعظیم کی شرط ہو غیر مشروط تعظیم غیر مشروط محبت کسی کی جائز نہیں اللہ کے سوا پہلا جھگڑا کیا ہوا تھا آسمان پر جب ہمارا ابا علیہ سلاۃ وسلام آدم موجود تھے ہماری اماں ہوبا علیہ حسلات و موجود تھی پہلا معاملہ کیا ہوا تھا ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اللہ کو ماننے سے انکار کیا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا چھوڑ دی نہیں وہ تو قسم کھاتا ابھی از ذاتی کا لہو غیر اللہ کی قسم نہیں غیر اللہ کی قسم شرک ہے اس نے تو اللہ کی قسم اٹھائی ہے خامی اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اے جلال والے اے رب آسمان و زمین والے تیری عزت کی قسم کتنی توحید ہے اس میں اس پہلو سے شرک کہاں سے آیا اس میں اس کی عقل نے اسے گمراہ کر دیا یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا یہ قومیت کا پہلا لیڈر ہے اس نے اپنی قوم پر فخر کیا حاضر کر گم کا اس کو میرے اوپر کرامت دے رہا ہے مالک دیکھ تو صحیح رب الجلال ملک رام میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا گھن ہوئی مٹی سے بنا کر اے اللہ تعالی تو مجھ پر اس کو فضیلت دیتا ہے گویا کہ تیرا یہ حکم میری عقل میں پورا نہیں اترتا یہ قومیت کا لیڈر اپنی قوم پر فخر کرتا اور قوم کی آن بان پر اللہ تعالی جس کو یہ مانتا ہے جس کے سامنے ہے یہ ربلال والی, والی کرام کی قدرت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس سے محرط مانگتا ہے انذرنی الہیوں میں باسوس اسے پتہ دینے والا کوئی نہیں ہے نہ کالا شاہ نہ چٹا شاہ نہ علی حجویری نہ سیون نہ کوئی اور کس سے مانگ رہا ہے ابلیس صرف اللہ سے کہتے عنظیر نہیں اللہ یوں اللہ پھر مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے دیکھ میں کرتا کیا میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اس کی اولاد کو جس جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی اور میں چھوڑوں گا نہیں ان میں سے کسی کو ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور اللہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی لاؤ ہم یا میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا ہاں بچیں گے اللہ عبادت کا مل تیرے مخلص بندے اپنی فطرت پر قائم رہ کر بچ جائیں گے میں چھوڑوں گا نہیں میں نے بدلہ لینا ہے انتقام لینا ہے ان نہ ہوں لقم وہ تمہارا ننگا چٹا کھل, کھلا دشمن ہے آج بھی یہاں موجود ہے ایک ایک شیطان تمام بالغوں کے ساتھ ہے اور دو دو فرشتے اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ شاء قرآن و سنت کے مطابق یہاں پر بہت فرشتے اور موجود ہیں بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے اپنے پرو سایہ کیے ہوئے آسمان دنیا تک انشاءاللہ شاء تعالیٰ اور کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے نفرت کی دعا کر رہے ہیں پھر یہ کہتے ہیں اللہ ایک بندہ تو یہاں ویسے ہی آ گیا اسے تو بٹ صاحب کے ساتھ کام تھا اسے تو بھٹی صاحب کے ساتھ کام تھا اسے تو قریشی صاحب کے ساتھ کام تھا کہا یہ وہ جلاسا ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا یہ نہ کوئی سمجھے شرط ایمان ختم ہو گئی شرط ایمان موجود ہو تو تب اب ابلیس نے اپنی قومیت پر فخر کیا وہاں سے رام دہ درگاہ نکال دیا گیا اب یہ ہمارا دشمن بن گیا ہے ایک ایک शैतान سب کے ساتھ ہے پوچھا اللہ کا رسول آپ کے ساتھ بھی فرمایا میرے ساتھ بھی اور میرا شیتان مسلم ہو گیا محدث نے شرح چیز کی کہ وہ میرا فرما بردار ہو گیا مجھے وسواس پیدا کرنے پر قادر نہ رہا اللہ نے مجھے اتنی قبت دے دی یہ نبی علیہ سلاط و سلام کا معلضہ ہے تو میرے بھائیوں یہ دین فطرت تھا جس پر یہ شیطان اس سے پہلے موجود تھا شیطان پہلے دین فطرت پر تھا دین فطرت جو فطرتی طور پر آدمی کو سوٹ کرے جو اس کے لیے مناسب ہو جیسے پوری دنیا میں یہ فطرت رائج ہے کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح نہیں کرتا کفار بھی جنگل کے وحشی انسان بھی ماں بیٹی اور بہن سے کوئی نکاح نہیں کرتا ٹوپی اور خالہ سے نکاح نہیں کرتا یہ فطرت ہے اس کی دلیل دے ہمیں کوئی دلیل نہیں دلیل فطرتانی کرتے ہیں تو یہ فطرت کو مسخ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے جیسا صبح کا پیشاب اپنا پیتا تھا بہترین پیالیوں میں اور چنک میں ڈال کر یہ فطرت مسخ ہونے کی علامت ہے اولا کل آن کل انام بل ادل الا یہ ہیں چوپائے اور چوپاوں سے بچتا جانور حسن بتر الاغ روم ان کو چھوڑ دیجیے اس تفنا کی بات یہ فقہا الکا ہاں قانون ہے حکم ہمیشہ اکثر پر ہوتا ہے اکثر انسانی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ماں بہن اور بیٹی کی حرمت کے لوگ قائل ہیں کافر کو بھی کہو کہ اپنی بیٹی سے شادی کر لو تو اس کا چہرہ بھی سلپ ہو جاتا ہے ایک پلید مجھے بھی ٹکڑا تھا جب تو میں ایک کمپنی کے اندر انٹرویو لے رہا تھا لوگوں کے میڈیکل ریب بھرتی کرنے کے لیے تو اس لڑکے نے کہا تم نماز کیوں پڑھ رہے تھے جان بوجھ کر مجھے استحدہ کیا تو میں نے کہا میں مسلم نماز پڑھتا تھا پشاور کا تھا تو کہ اللہ اس کے کیا فائدہ ہے آپ بکت ضائع کرتے ہیں اس کی کو بکواس تھی جو مجھے یاد نہیں الفاظ تو میں نے کہا کہ تم اس کو بالکل نہیں مانتے اس نے کہا میں نہیں مانتا تو میں نے کہا نوکری لینے کے لیے کیوں آئے ہو وہ کہتے ضرورت ہے میں نے کہا تمہاری بہن ایک ڈاکٹر اسے شادی کرو اور میڈیکل اسٹور ڈالو میں نے اس بے غیرت کو دیکھا تو اس کچے را سرخ ہو گیا اس نے کہا کہ لوگ بڑے سخت تک نظر ہیں سے میں ایک شخص نے ایسا کیا تھا میں نے کہا کہ بھائی واقعی تیرے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں میں شکست ہو جاؤں تو تو کوئی خزیر ہے انسان کی شکل میں تو یہ اختنا ہے الحکم الکثر اکثر یہ فطرت ہے انسان جھوٹ کو برا سمجھتے جھوٹ بول کر شرمندے ہوتے اللہ یہ کہ فطرتی مسخ ہو جائے ایک شخص نے کہا کہ مجھے انہوں نے مشین لگائی یہ اب انگلینڈ کا واقعہ میرا ایک بھانجا وہ پڑھنے کے لیے وہاں گیا تھا اسامہ مؤود کا بھائی تو وہ کہنے لگا کہ وہاں وہ گیا تو انہوں نے مشین لگائی تو مشین نے اس کا گراف بنایا کیونکہ وہ جو بھی ان کے معاملات ہیں جن میں وہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے اس میں اس نے خوب جھوٹ بولے ہوئے اس مشین نے کچھ بھی نہ بتایا تو کہنے لگا کہ مجھے جھوٹا ہو جائے جس میں فطر کا چراغ جو ہے بالکل نہیں بجھا ابھی وہ انسان ہے تو انسانوں کے اندر ماں اور بیٹی اور بہن حرام ہے انسانوں کے اندر جھوٹ بولنا بری بات ہے کلنٹن نے بھی ساری امریکی قوم سے معافی مانگی تھی اس لیے کہ اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ عشق لگانے سے گھبرایا نہیں تھا اس نے جو جھوٹ بولا تھا اس پر پوری قوم سے معافی مانگی تھی معلوم ہوا کہ یہ امبیا علی مستلاق اسلام کی تعلیمات کے اثرات ہیں اور یہ وہ فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوا جو اسے یہ بتاتی ہے کہ گائے کا دودھ پینا ہے اور پرشاد پھینکنا ہے اور خود اس سنجا کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا یہ ایک فطرتی معاملہ ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منہ <لَهَا> جس نے تابوت سے کیا. کون؟ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اپنے عبادت کیے جانے پر راضی ہو وہ تابوت ہے وہ معبود باطل ہے اسی لیے کلیم کا ترجمہ یہ ہوا لا الہ بالحق اللہ بلح اللہ کہ کوئی سچا الہ کوئی الوہیت کا حقدار نہیں ہے سوائے اللہ کو اللہ مابوان باطلاح آلحا تو بہت ہے مگر سب جھوٹے ہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی تو فرمایا جو مابوزان باطلاح کے ساتھ کفر کرے گا اللہ پر ایمان لائے گا اس نے اس مضبوط کرے کو تھام لیا جسے کبھی ٹوٹنا نہیں میں صبح شیخ امین اللہ پشاوری حافظ اللہ وسلم ہوں کی کیسٹ سن رہا تھا تو آپ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے اس شر میں بڑا پیارا جملہ کہا کہ پہلا لفظ ہے پہلے, پہلے خالی کر اپنے دل کو پاپ کر اس کو گندگی سے سارے شرک ختم کر اب اسلام اللہ کی عبادت ویر فطرت چمک کر تیرے دل میں ہوگا اور اقوال اور تیرے آواز کی شکل میں تجھ سے خوشبو پھیلتی چلی جائے یہ صفائی پہلے پہلے ووزو کرے گا پھر نماز ہوگی قبلہ روپ کھڑا ہو گیا ہوئی سردی کی رات ہے اور رو رہا ہے نہ وزو کیا نہ تیم نماز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے پہلے طہارت ہے پھر عبادت ہے پہلے کفر میں تابوت ہے پھر عبادت قبول ہوگی تو تاغوت کیا ہے تاوز ہے اللہ کے سوا عبادت کیا جانے والا شخص اور اس کے جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ سب شریعت کے مقابلے میں شریعت ہے وہ قانون کے مقابلے میں قانون ہے شریعت اللہ کا قانون ہے وہ غیر اللہ کا قانون ہے فرق ان کا میں کیا بیان کروں خالق اور مخلوق کا جسے فرق معلوم ہے اسے اللہ کے قانون کا اور غیر اللہ کے قانون کا فرق بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ ہی کو حق ہے لاہو الحم تل اولا بل شروع میں بھی اسی کے لیے ہم جب کوئی کام شروع ہو اور جب کوئی کام انجام پذیر ہو تو پھر بھی ہم اسی کی کوئی کام شروع نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت اسے شروع نہ ہونے دے کوئی کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ اسے انجام میں نہ پہنچنے دے اور درمیان میں بھی اسی کی حمد راہل ہم تل اولا بل آخرا وہ لہول حکمی ترجا رو اور حکم بھی اسی کا حق ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹائے جانا ہے لاہور خلک جیسے پیدا کرنا اکیلا اسی کا حق ہے حکم چلانا بھی اور حکم کرنا بھی اس کے سوا کسی نبی اور رسول کا حق بھی نہیں علیہ صلاحت والسلام کسی نبی اور رسول نے علیہ صلاحت وسلام شریعت نہیں بنائی اور ہمیں سبق دینے کے لیے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم آپ نے کیوں حرام قرار دیا اسے جس کو اللہ نے حلال کیا تب تبھی مردات اپنی بیویوں کا رضا چاہتا ہے اللہ ہمیں سناتا ہے کہ جب نبی کا یہ معاملہ ہے بلا اکم بلا علیہ اگر یہ نبی محمد آپ آخری نبی اور آخری رسول امام المبی علیہ سلاق و سلام ہماری شریعت میں کچھ بڑھا لے یا کم کر لے کیا کرے ہم, مِنْهُ ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں تم ملک پھر ہم اس کی رگے جان کو کاٹ دے شارد کو کاٹ دے فمام جدین مِنْ تم میں سے ہمیں ایسا کرنے سے کوئی نہ روک سکے اللہ کا کہوں اللہ کی شریعت اللہ کا ہو یہ تو ہے ہی اللہ کا حق جب بھی غیر اللہ کی عبادت ہوگی غیر اللہ کی شریعت ہوگی جب بھی اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کی شریعت ہوگی جو غیر اللہ کے ساتھ پیار کرے گا اتنا جس طرح اللہ کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے غیر اللہ کی تعظیم کرے گا اس طرح جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے کیا یہ غیر اللہ کی تعظیم نہ تھی کہ کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے بتیجے تیرا دین سب سے زیادہ اچھا دین ہے تو بھی سب سے زیادہ سچا اور اچھا ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ سردار نے موت سے ڈر کے دین کو بدل لیا تو میں نے دی, تیرے دین کو اختیار کر لیتا یہ تکبر نہیں ہے یہ تکبر ہے تقلید بھی تکبر ہے اپنے بڑوں پر فخر ہے اپنے بڑوں پر جب محبت آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اکل پر پردے پڑ پر جاتے ہیں دماغ معروف ہو جاتا ہے ایک طرف وہ اللہ کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف جب شرک کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اس کی مت کیوں ماری گئی کیا ہو گیا قرون یہ کتاب کے بارے میں یہ ان کے بارے میں نہیں جو اصلی کافر ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں کتاب کو مانتے نہیں اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ تم سے ہم نے مثاث لیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے اور مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالنے تم ہاؤ بلا سم ان تم ہاؤ اولا پھر تم ہو یہ تم ہی یہ کرتے ہو کہ اپنوں کو گھروں سے نکالتے اور ان پر مدد کرتے ہو کفار کی اپنے مسلمان ہیں کافروں کے ساتھی بن کے ان پر مرتبہ ہرون پلیس ادوان گناہ کے ساتھ سرکسی کے ساتھ کافروں کے یار بن جاتے ہو مسلمانوں کو پکڑا پکڑواتے ہو مسلمانوں کو جیلوں میں پھنسواتے ہو مسلمانوں کو قیدی بناتے ہو کافروں کا حکم اسارا جب تمہارے پاس قیدی کی شکل میں آتے تو فادو ہوں پھر ددیا دینے لگ جاتے ہو ان لگ جاتے ہو نیک بن جاتے ہو اب تمہیں اللہ کا حکم یاد آ گیا یا تم جزاک اللہ خیر اخا تو اسارا اللہ کی کتاب کا محفوظ ہونا الحمدللہ ہمیں وہ کتاب دی گئی جس کے بارے میں چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایک صورت بنا کر لاؤ تاریخ انسانیت اس پر گنگ ہے اور آج تک ناکام ہے اور الحمدللہ اس کو اللہ نے محفوظ کر کے ایسا دکھا دیا کہ ایک غلطی کوئی بھی کر لے زیر و زبر کی غلطی سناؤ الحمد الحمدللہ اس کے محفوظ کرنے والے اسے فوراً ٹوک لیں گے الحمد للہ سن اس شریعت سے ہوتے ہوئے ہم آنکھ کر بھی دیکھیں انسانوں کی بلین شریعتوں پر اس سے بڑی نصیبی. اس سے بڑا اس سے بڑی نا قدری. اس سے بڑی بنی ان شریتوں پر قدری اور کیا ہوگی نمک حرامی ہوگی کیا آج کے قانون میں کئی ایک قوانین اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ذراثت کے قانون اللہ کے قانون کے مطابق ہے بعض نکاح کے قانون اللہ کے قانون کے مطابق ہے کئی ایک جگہ محمد اللہ جیسے انگریز نے بھی اللہ کے قانون جو ہے بہت سارے اپنے قانون میں رکھ دیے تھے مسلمانوں کے لیے آج جو مسلمانوں نے بہت سے قانون اللہ کے قانون رکھے اور باقی جو بڑے بڑے معاملات ہیں صلح اور جنگ معیشت کے سود کی بنیاد پر معیشت کو کھڑا کرنا اور اسی طرح سے معاشرت تہذیب تہذیب ساری رویانی فوجی گانے پر کھڑی اسی طرح سے ثقافت ہے ثقافت میں ناچنا اور گانا ہے اسی طرح سے تعلیم کا نظام ہے وہ لاڈ و قائل کا مقرر کردہ ہے ان ساری باتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام کا عمل دخل نہیں ہے اس میں اسمبلی کی اکثریت جو قانون پاس کرتی ہے وہ الہ وقت ہے وہ قانون وقت ہے میرے بھائیوں یہ وہی ہے آپت ارون بادون باد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا امام ضرور مانتے ہیں تم انہیں طلاق اور اطاق کا امام ضرور مانتے ہو ریاست کا امام نہیں مانتے تم نے خود اس کا اعتراف کیا اسمبلی میں بیٹھ کر اپنی اکثریت سے اعتراف کیا جب تمہاری اکثریت نے اس پر دستخط کیے کہ تم سوات میں اللہ کی شریعت چلا لو نہ میں سواتیوں کی کو بات کرنے کے لیے تیار ہوں نہ اس بات کو کھولنے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے اور کوئی وقت چاہیے بات یہ ہے کہ صرف اس بات پر غور کریں اس نقطے کو اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کرے جب یہ کہا گیا سواتی ہے تم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کا نظام جو ہے وہ مقرر کر لو متعین کر لو کھڑا کر لو ٹھیک ہے یہ کہا گیا اس کا کیا مطلب بنتا ہے ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے اگر تمہارے ہاں باقی پاکستان میں بھی یہ نظام ہے تو پھر لڑے کیوں چار چھ مہینے لڑنے کے بعد بڑی مصیبت تمہیں پڑی آخر کار تمہیں یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ بکتی طور پر ان کو دے کر پھر ان سے تختہ کھینچ لیا جائے تو جو کچھ بھی نے بدنام کرانا ہوگا وہ بات کی بات ہے ایک دفعہ تم نے اپنے کفر پر مہر سبق کی تم نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا آج تو میڈیا موجود ہے آج تو بین الاقوامی مواصلات ہے آج تو جو کام ہوتا ہے بین الاقوامی ہوتا ہے آج کفر بھی بین الاقوامی ہے اور اسلام کی تبلیغ بھی بین الاقوامی ہے تم نے بین الاقوامی ذرائع میں یہ ثبت کی اپنی گواہی کہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ تمہارے ہاں پاکستان میں محمد کی ریاست میں کوئی قیادت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کو تم نے مسجد میں محدود کر لیا تم نے یہودارہ کی وہ پیروی کر دکھائی اور محمد صادق المسد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث کو سچا کر دکھایا کہ تم یہود نسارہ کا راستہ چلو گے اگر کسی جانور کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے تم گھس گئے اس بل میں جس میں وہ گھسے تھے ان کے پاس دین کا مکمل ضابطہ حیات نہ تھا کیونکہ اسلام آ چکا تھا اللہ نے کتابوں کو محفوظ رکھنا اپنی حکمت قرار نہ دیا وہ کتابیں محرف تھی مبدل تھی بدل چکی تھی, تھی ان کے مطابق نظام کو رکھنا قائم کرنا ممکن نہ تھا انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے کیونکہ اسلام سے انہیں زد تھی تکبر تھا مسلمان تو ہونا نہ چاہتے تھے بد نصیب خوش نصیب تو مسلمان ہو گئے ولا تک سمن کلی تم پہلے کافر نہ بنو کیونکہ پہلے کافر کیوں تم پہلے مومن بننے کے حقدار ہو اللہ گینا آتے نہ ہوں ان کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے کو اس طرح پہچانتے پہ جیسے بندہ لاکھوں میں اپنے بچے کو پہچان دیتا ہے بڑا کبو اب والا کافر تم پہلے کافر نہ بنو اور اللہ کی آیات کو نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو جو نہ ڈرے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا دین تو ہمارا سارا نظام حیات چلانے کے قابل نہیں اب کیا کرے دین کو بھی تو بچانا ہے ایسے کرو مولوی صاحب کو کلیسا دے دو کو کہو تیرا دین عبادت خانے میں چلے گا اور باقی ریاست ساری بادشاہ کو دے دو تو کیا کلمہ پڑھنے والوں نے یہ نہ کیا کیا مانا کلمہ پڑھنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی تمہاری گواہی دے دے کہ تمہارے فیصلوں میں جس وقت محمد کا فیصلہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اور تمہارا بادشاہ تمہارے بڑے اور تمہارے چھوٹے بنی آدم کے سب آدم کی اولاد کے بے بس ہو جاتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے دنیا میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دشمنیاں پھیل جاتی ہیں جب اللہ کسی کو مار دیتا ہے وہ جوان کو کیوں نہ مار دیتے تو ایمان والے صبر کر لیا کرتے کہتے اللہ کا دیا تھا اللہ لے گیا اللہ کے قانون کے تحت کسی کو کوڑے لگیں گے رجم ہوگا ہاتھ کٹیں گے جب گواہیاں پوری ہوگی اگرچہ گواہ جے دل فرض محاذ مگر کاضی توڑ نہ سکا تو قاضی تو گواہیوں کا پابند ہے اس کو سزا بھی مل گئی تو یہ اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے کیا تقدر اللہ ما اللہ عماشن مقدر میں مالک نے یہی لکھا تھا الحمدللہ رب اللہ کل حال ما خان کبھی اسلامی ریاستوں میں اس بنیاد پر قاضی بھی قتل ہوئے کہ اس قاضی نے میرے اتنے بندے جو ہیں ان کو قتل کا حکم سنا دیا نہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے بڑے کا حکم ہے جو سب کا بڑا ہے جو خالق ہے جو اکبر ہے جو کہ ہے جو اس کے قانون کے مقابلے میں غیرلہ کا قانون تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کے امامت سے امن تم نے بے دخل کر دیا ظالم تم نے اس کا اعتراف اپنی اس اسمبلی میں کیا جس کا قانون جب اکثریت سے طے پا جائے تو تمہاری کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا وہ قانون تمہارے لیے ہر سے آخر ہے تم نے ہر سے آخر کے طور پر آسمان کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی ہوا میں لگتی زمین پر سوار ہو کر اتنی ضرورت کی اللہ کا نمک کھا کر اللہ کا رزق کھا کر اور اس کو ہر روز زہریل مادوں کو نکالتے ہوئے اور مزے سے زندگی گزارتے ہو تم نے اللہ کی نہیں شکر گزاری کی کہ تم نے اس کے رسول کو آخری نبی رسول کو عمل تم نے ریاست کی قیادت سے فارغ کر دیا اور مولوی صاحب کو کہا کہ تمہیں اگر زیادہ ہی تکلیف ہے تو مولوی صاحب تم چلا کے دیکھ لو چلیے راجو تم نے اللہ کے انتقام کو بھڑکا لیا اپنے اوپر تمہارے لیے ایک راستہ ہے کہ قومر یوز کی طرح میدانوں میں نکلو اور جڑ گڑاؤ اور کہو اللہ ہم شرک سے باہر آئے کسی قدے اور کسی قبر پر بنے ہوئے بہستی دروازے پر ہم اب کبھی بھی اقرار نہ کریں گے یہ سب چیزیں ختم کر دیں گے سوائے تیرے پاکستان میں غیر اللہ کی پکار نہ لگا کرے گی ہم اس کو مٹا دیں گے اے اللہ ہم حرام کے کمائے ہوئے مال خزانوں میں جمع کرا دیں گے اے اللہ کل سے ہم شریعت محمد میں داخل ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آیا ہوا عذاب کل جائے تو ملک توڑوانے پر تیار ہو گولی چلوانے پر تیار ہو فوج کا تشخص برباد ہو گیا میں نے خود سنا حامد میر کا کلپ یہ ہمارا کوئی عالم نہیں کہہ رہا حامد میر کہہ رہا. اِنَّ اللَّهَ الدِّينَ بِرَجلِ صحیح بخاری کہ اللہ اس دین کی تائید کسی فاسق مرد سے بھی کروا دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کروانا چاہے حامد میر کیا کہتا ہے کہتا ہے خود اپنے کانوں سے سنا ان گنادار کانوں سے کہ پاکستان والوں حکمرانو تم ملک کو توڑوا رہے ہو تمہاری ریٹ ختم ہو چکی ہے تین سو مربع کلومیٹر پر اور وہ چیلنج کرتا ہے کہتا ہے ملک کا صدر اگر کو بنوں تک سڑک پر سفر کر کے مجھے دکھا دے میں صحابت چھوڑ دوں گا پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتے ہو جنرلوں اور ججو ہو بیان دینے بند کرو کام کرو تمہارا تو یہ حال ہے فوج کو کہتا ہے کہ تم صرف کمزور علاقوں پر حملے کرتے ہو یہاں پر وہ ہے تمہارے دشمن جن کے مارنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہاں تو تم جاتے نہیں ان سے ہو کہتا ہے ایک طالبان کا لیڈر مرا وہ مجھے جی دکھا دوں میں صحت توڑوں کتنی بےزتی یہ بےزتی کروانے پر تم تیار ہو ملک توڑوانے پر تیار ہو خون بہانے پر تیار ہو بھوک نگ پیدا کرنے پر تیار تمہیں محمد کی شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اگر جی بھی چاہتا ہے تو وہ والا خیال آتا ہے مربو کے مالک ہمارے سامنے تو لوگ زمین پر بیٹھ کے کھسکتے ہوئے آتے کو کھڑا نہیں ہوتا ہمارے سامنے ہمارے حکم کی سرتابی کی کسی کو ضرورت نہیں اسے پتہ ہے کہ میری ساتھ پوچھتے تک یہ میرا دشمن ہو جائے گا ہم تو مانے ہوئے لیڈر ہیں جب کبھی ملک کے اندر حکومت قائم ہوتی ہے بڑے بڑے افسر دس بارہ تو ہمارے ہمیشہ ہوتے ہیں ہم تو ہمیشہ مرکزی حکومت میں ایک مرکزی حیثیت رکھنے والے ہیں اور اگر ہم شریعت کو مان ہی سچ مچھ کبھی کبھی اگر دل میں یہ بات اٹھ بھی جاتی ہو کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ایک نفاق کی وہ قسم ہے کہ بالکل دل کالا ہو گیا راندہ درگاہ ہو گئے بک من پنجن گونگے بیرے اندھے ہو گئے اب کبھی لوٹیں گے نہیں ایک وہ ہے کل کہ جب بھی ذرا سی روشنی ہوئی تھوڑا دھکا چل لیا اگر دل میں کبھی کرن اٹھی ایمان کی کہ ہیں تو ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ بات تو یہ سچی کرتے ہیں کہ جب نبی ہی مانا ہے تو پھر عطاط تو کرنی چاہیے وبا ارسل رسول اِلَّا اللہ نہیں ہوتا رسول تو مبوصی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی عطاط کی جائے اللہ نے خود تو نہیں ہوئے بتانا کہ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کس طرح گزارو اللہ نے بندوں میں سے کسی کو کھڑا کرنا ہے کہ ہمیں بتائے ہماری یہ حیثیت تو نہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے اللہ رسول سے تو کلام کرتا ہے ہم سے تو کلام نہیں کرتا ہمیں تو رسول بھیج کر اللہ پیغام بھیجتا ہے رسول تو آئے چیز وہ طریقہ بتائے ہم چلا کریں یہ طریقہ تو سیدھا اللہ کا طریقہ ہے جب کبھی دل بھی چاہا اس طریقے پر چلنے کو کبھی رات کو اٹھی بھی دل میں بات تحج پڑی رویا اور سوچا کہ توبہ کیوں نہ کر لے سچ مچ مسلمان کیوں نہ ہوئے خیال آیا کہ تجھے تو اسلام کا الف بے نہیں آتا تو تو کہتا ہے کہ قرآن کے چالیس پارے ہیں تجھے تو کالی پگڑی والے لمبی داڑھی والے مولوی کے پیچھے لگنا پڑے گا جو قرآن حدیث کا بہت بڑا عالم ہے وہ تو شریعت کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ تجھے ہانکے گا شریعت کی لاٹھی سے اور تجھ چلے گا یہ مجھے قابل قبول نہیں اصرفلّہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا میں ان کے پیچھے لگ جاؤں وہ تو ہمارے کمہار تھے ان کا بیٹا ہے وہ تو پرانے لکڑہارے کا بیٹا ہے وہ تو عام لوگوں کا بیٹا ہے میں تو بڑوں کا بیٹا ہوں تو وہ عالم ہو اور اس کی چلے یاد رکھو کہ جب سلطان مسلمان ہوگا مومن ہوگا جب خلیفہ مومن ہوگا اس پر علماء کی حکمرانی ہوگی امام بخاری نے کہا کہ یہ جو العلم ہے یہ المر ہے, ہے یہ حاکم ہے کیونکہ علم کی حکومت چلتی ہے مسلمان علم کے آگے بے بخش ہے عمر کے بارے میں جانتے ہیں رضی اللہ تعالی کانا وقافا بقوف عمر وقاف تھے رک جانے والے تھے قرآن سنانے والے کیونکہ ایک شخص نے بدتمیزی کی ان کی محفل میں کتاب لے تو شام بل <سؤال> کتاب بس سننا میرا امام بخاری رحمہ اللہ رحمت اللہ کیا گستاخی کی اور عمر کو تانا دیا کہ تم ہمارے اندر حقوق کی نگہداشت نہیں کرتے تو عمر رضی اللہ تعالی کو غصہ آیا اور قریب تھا کہ اس پر برف پڑے تو اسی وقت ایک تاب نے کہا کہ جب جاہل بات کرتے ہیں تو اہل ایمان ان سے درگزر کرتے ہیں عمر اسی وقت رک, رک گئے امام بخاری کہتے ہیں وہ رک جانے والے کا تو مومن حاکم مسلم حاکم اس پر علماء کی اور علم کی حکومت ہوتی علماء جب اسے بتاتے ہیں تو وہ فوراً ان کا تابع دار ہوتا ہے ان میں کہاں یہ جرا کہ اپنے تکبر کو علم کے مقابلے میں ڈھال دے یہی رونا ہے پھر اپنی محبتیں اپنی یاریاں اپنی مجلسیں اپنی محفلیں اپنی رونقیں سب لکتی نظر آتی ہیں ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے کہا صورت الن ہے وکالا ان نمتخم میں دونوں اللہ عفانہ یہ جو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے بتوں کی یہ جو تم نے تراش لیے آج قبروں کی ہو رہی ہے ہاں کسی فکر کی ہو رہی ہو عزم ہو کوئی شو سیزم فلانہ ازم یا اپنے نفس کی پرختش ہو تو یہ تم کیا کس لیے کرتے ہو محبت فی الحت دنیا یہ صرف دنیا میں تمہیں جوڑ کا باعث ہے تم شرک اس لیے کرتے ہو کہ دنیا میں تمہارے جتھے قائم رہے تمہاری خوشیاں تمہاری طاقتیں تمہاری رونقیں اور تمہارے سارے کے سارے جتھے مضبوط قائم رہے اس لیے تم شرک کرتے ہو تم موم مل قیاما یقر بادم اس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے ایک دوسرے کا کوپر کرو گے انکار کرو گے ویلا ان عبادکم بعدا اور تم میں سے بعض بعض پر لعنتیں برسائے گا۔ ما واکم النار ما مالکم من نافرین تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اس میں کوئی مددگار نہ ملے گا۔ الا اخلا يومئذ بعدهم لبعد گرم جوش دوست روزے ماسٹر ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوں گے ال المتقین تکنے والے دینِ فطرت پر جو قائم ہے جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر انبیاء و رسل بھیجے کتنا مہربان ہے پہلے ہماری ارواح سے وعدہ لیا الگ تو تو ہم نے سب نے کہا کہ اللہ کالو بلا شاہدنا ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے ایک تو وہ وعدہ ہماری فطرت میں موجود ہے اس کے بعد ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا اس کے بعد انبیاء اور رسل مبوس کیے کیا آج کفار یہود نسارہ کو اور دنیا بھر کے کفار کو اسلام کی حقانیت معلوم نہیں ہو چکی میں چند ایک دلائل دینے کے بعد بند کرتا ہوں بات کو کہ بات بہت لمبی اچھی نہیں ہوتی وہ دلائل یہ ہے کہ آج سخت کوشش کے باوجود دنیا بھر کی سزائیں دینے کے باوجود ہماری بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو عبرت کا نشان بنانے کے باوجود فاطمہ اور اس کے ساتھ کئی لڑکیوں کو زبردست درندگی کا شکار بنانے کے باوجود اسلام آباد میں پردہ والی وہ لڑکیاں جنہوں نے کسی کو قتل نہ کیا تھا سب کو قتل برے طریقے سے کرنے کے باوجود اور بچیوں سب کو قتل کرنے کے باوجود میں حضرت قرآن کرنے والے بچوں کو قتل کرنے کے باوجود ڈان کے ساتھ بے شمار مسلمان اہل سنت کو آپاہر اور عورتوں کو بیوہ اور مردوں کو قتل کرنے اور بے شمار عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے باوجود آج को بعد کسی ایک کو بھی مرتاد نہ کر سکے کیا की फता नहीं क्या نہیں کیا ڈالا ہے سینے میں یہ لا محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے ایک بہت بڑے آدمی سے پوچھا آپ کو گوان کا نام ہو بے سے چھوڑ ہی دیا تین سال کے بعد اس نے کہا اس لیے کہ وہ مایوس ہو گئے کہ ان کو ہم مرتاد نہیں کر سکتے یہ جواب سے انہوں نے چھوڑنا نہیں فائدہ کیا یہ تو پہلے سے بھی بڑھ گیا کیا بڑا نہیں ہے پہلے سے الحمدللہ پوری دنیا پہ پھیل گیا یہ تو حق کا خاصہ ہے کہ حق بڑھتا ہے ایک یہ دلیل دوسری یہ دلیل آج تیس سال ہو رہے یہود سارا سے کتاب ہو رہا ہے کیا کبھی کسی مجاہد نے کسی کافر عورت کی عزت لوٹی حتیہ کہ روس کے ساتھ لڑتے ہوئے جوان عورتیں روسیوں کے مجاہدوں کے قبضے میں آئی جبکہ وہ اپنے گھروں سے میل ہامل دور تھے اور کبھی واپس لوٹنے کی امید بھی نہ تھی انہیں خوب معلوم تھا کہ آج یہ امریکہ جو مدد کر رہا مختلف حکومتوں کے ذریعے ہماری جب یہ دشمن مروا لے گا کل یہی گولیاں ہم پر چلائے گا وہ اتنے بے وقوف میں تھے وہ قرآن و سنت کے جاننے والے تھے انہیں پتہ تھا تاغوت کوئی بھی ہو اہل ایمان کے ساتھ اس کی بن ہی نہیں سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے ولن کر ہوں گے نسلانی نہ ہو جائے یا وہ مسلمان نہ ہو جائے یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے تمہیں دین سے مرتد کر دے اگر وہ کر سکے تو یہ آئے انہوں نے پڑی لگی تھی مظاہدین کے غلام جانتے تھے کہ بعد میں ہمیں اس سے لڑنا پڑے گا اس کے باوجود روسی عورتوں کو کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا الحمد للہ سما के पास एक کے پاس ایک بھی بات آ جاتی نا کہ یہ لال مسجد کے اندر لڑکے لڑکیوں کے عشق چلتے تھے تو وہ کبھی کوئی قصر نہ چھوڑتے اسے مشہور کرنے میں الحمد للہ ایک بھی ثابت نہ ہو سکا ہمارا کردار ان پر ثابت ہو گیا انہوں نے ہماری عورتوں سے وہ بحانہ سلوک کیا کہ وہ جانوروں سے بدتر خانازیز ثابت کرنے لگے اپنے آپ کو یہ دوسری دلیل تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ اس قدر ناقص الاسباب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بالکل دنیا کے تمام اسباب سے صحیح دست ہے پھر بھی تم سے ختم نہیں ہوتے پھر بھی ان کا روگ تمہارے دل میں اس طرح ہے کہ تم کہیں پر اپنے لا لشکر کے بغیر سفر نہیں کر سکتے جبکہ یہ تمہارا اپنا صحافی کہہ رہا ہے کہ تم ایک سڑک پر سفر کرنے کے قابل نہیں ہو حاقی ہونے کے باوجود یہی امریکیوں کا حال ہے الحمد للہ یہ بھی قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمال <تصفيق> تمہارا ڈر ان کے سینے میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے یہ اللہ کی بات کو سمجھتے نہیں ہے اس بات سے ان کے سینے تمہارے ڈر سے بھرے ہوئے ہیں یہ ساری پیشی گوئیاں ہرف بحرف پوری ہو رہی ہیں اور الحمدللہ اسی طرح سے باتیں پوری ہوتی رہیں گی اور اسلام کا جھنڈا ایک دن لہرائے گا اللہ کے کرم سے اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو جہاد کتاب کے ساتھ ساتھ قبروں کی عبادت کا رد کریں گے وسنی شرک کا رد کریں گے یہ شرک بہت پرانا ہے پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی شرک غیر اہم نہیں ہوا کرتا تمام امبیا اصول اس شرک کو جدوبل سے اکھاڑنے کے لیے بھیجے گئے قرآن اس کے رد سے بھرا ہوا ہے جس کے اندر یہ شرک نہیں رہا کبھی حکم اور حاکمیت کا اور اللہ کے علاوہ کسی کے قانون کو قانون ماننے کا شرک اس میں آ ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا پھر اللہ کے قانون کے سامنے کسی کے قانون کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ اسی وقت آئے گا جب اس میں یہ اشراک جو ہیں یہ آ جائیں گے یا ان کا رد ختم ہو جائے گا آج ان کا رد ختم ہو گیا الحمدللہ سب سے زیادہ مجاہدین کے چولے میں رد کرنے والے ابو عمر عراقی اللہ وسلم عراقی لوگ ہیں سب سے بڑھ کر اپنے عقیدے میں اسے اپنی دعوت کا ماتھا بنایا اپنی دعوت کا تاج بنایا کہ ہم کبھی بھی غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگنے والے قبروں پر کبے بنا کر غیر اللہ کے جبی کرنے والے ان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم یہ کبے گرائیں گے جیسے ابو الحیات اکبی نے وہ علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر گرائے تھے اور علی نے محمد کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم گرائے تھے دوسرا عقیدے کی شک یہ لکھتا ہے کہ ہم رافضیوں کو بھی ایسے ہی شرک میں شرک اکبر میں مبتلا جانتے ہیں اور اب ان سے بھی کبھی بھی سمجھوتا نہ کر سکیں گے اور ہم ان سے جدا رہیں گے جب تک وہ شرک پر ہے اور تیسری بات یہ لکھتا ہے کہ سیکولر پارٹیاں سیکولر سے مراد وہ جو کہ ہمارا دین تو اسلام ہے ہماری معیشت سوشلزم ہے اور ہماری سیاست جمہوریت ہے طاقت کا سرچسمہ عوام ہے اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہے دوسرے نے کہا کہ ملک کے ایک حصے میں کوڑے مارے جا رہے ہیں جو انسانیت کی تزلیل ہے وہ کہتے ہیں یہ سیکولر جماعتوں کے جتنے قائدین ہیں یہ مرتدین ہیں اور عوام مسلمانوں کو ہم مرتدین کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں ان تک ہم حق پہنچائیں گے اگر حق کے پہنچ جانے کے بعد وہ انکار کریں گے تو پھر ہم انہیں کفر میں سمجھیں گے کیا خوبصورت آغاز ہے اللہ اسے جزائے خیر اب توحید لال توحید سب سے پہلے العقیدہ اولا لو عقیدہ سب سے پہلے تمام کاموں کا آغاز اسی سے ہوتا ہے اور اختتام اسی پر ہوتا ہے کب تب آئ ناز اللہ اے نبی جان لے اے نبی علم پر قائم ہو اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحت نہیں کب یہ آئناز ہو رہی ہے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید اور سنت کی بڑی منزلیں طے کر چکے ہیں آپ تو اپنے صحابوں کو تربیت کرتے ہوئے ایک عجیب بڑے مقام تک لا چکے ہیں آج بھی توحید ہی کی کام کاملیت کی ضرورت ہے اللہ اکبر و یہ توحید کہاں کو کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے استغفر تک بر اللہ از تک لا تو آخر انہیں اور کوئی حل نہیں توحید کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے یہ قیامت تک ہم ادا نہیں کر سکتے اور قبر تک ہمیں سیکھنا ہے ہماری توحید میں آج بھی نقص ہے میری توحید میں نقص ہے آپ کی نقص میں اور تواسیب الحق اور تواصب سب اس کا علاج ہے ایک دوسرے کی توحید کو مکمل کرتے چلے جائے اور توحید سنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اور ماسٹر کے دن انشاءاللہ ہم دوست ہوں گے اور سارے ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے پر لانتے برسانے والے اور یہ کہنے والے اللہ ان کو دگنا اجاب دے اللہ کہ بالکل دیکھ دونوں کو دگنا ہو رہا ہے فکر نہ کرو تم دونوں عذاب کو مستحق ہو ایک دوسرے کے لیے عذاب مانگیں گے اور کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم بچ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سہیل سننے میں سے حق بات کو ایمان بنانے دل میں جگہ دینے اور اسی پر جمے رہنے کی توفیق توقیتہ فرمایا ہمیں اللہ ہماری روح اس حال میں پرواز کرے کہ اللہ کے الہ واحد ہونے پر محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت متحرہ کے ہر آخر ہونے پر ہم بالکل راضی اور مطمئن ہوں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے آمین اور ہمیں جنت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے اپنا دیدار نصیب کرے ہم عمر ساتھنے دے آمین اور طرح طرح کی غزاوں سے رب الجلال والے کرام ہماری مہمان نوازی کرے اور جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب گرام ہمیں داخل ہونے سے بچائے آمین سب مام سمجھ نہیں سمجھانے کے لیے کوئی سوال ہو تو کوئی بھائی کر سکتے ہیں وعلیکم و اللہ وبرکاتہ دیوبند لوگ ہیں ان کی اگر کچھ تعریف کی جائے درد کے اندر کہ وہ اچھے لوگ ہیں اگر ان پر قرآن یا حدیث کون جائے ان کے پاس تو اس پر عمل کرتے ہیں بات کو مان لیتے ہیں لکھنے کو ہر جائیں سوال جو ہے جو کہ عام طور پر جو دیوبند جانے جاتے ہیں حضرات اگر ان کی تعریف کی جائے کسی ان کے اچھے کام کی بنیاد پر اس کے بعد کیا آپ نے کہا اور تعریف جائز, جائز ہے کی ہم اس, لیے کرتے ہیں ہماری اس لیے بات, دا بات دا ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بات حق بات سنتے اور مانتے ہیں تو یہ صرف جائز ہی نہیں یہ تو مصنون طریقہ ہے جب کوئی حق بات مانتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے اور تعریف اللہ کے لیے شیخ امین اللہ پشاوری حفیظ اللہ مفتی ہے اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں پشاور میں میں نے انہیں جا کر پوچھا تھا کہ باجور جن پر بم پڑا اور ساتھ پینسٹھ بچے اور غزو اخبار کے مطابق 35 بچے ہلاک ہوئے جو قرآن پڑھنے گئے تھے اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کو ان کی وجہ سے جنت میں داخل کرے اور بچوں کو بھی عامی تو یہ کیا اہل حدیث لوگوں کی مسجد تھی ان کا اہل حدیث نہیں تھے مگر وہ اہناب تھے جو صحیح بات بتانے پر کبھی بھی ذریع نہیں کرتے تھے دوسرا سوار ہم مسجدوں کے آگے لکھ لیتے ہیں اہل حدیث اہل سنت اہل دیوبند اگر ہم اس کو مٹا دیں جس طرح مسجد نفزی اس کے آگے اہل حیثیش میں لکھا ہوا بیت اللہ مسجد حروف کوئی اہل ڈیس اہل سنت نہیں لکھا ہوا بیت المقدس مسجد صبح مسجد قبلا دین اگر یہی ہم کریں تو میرے خیال کے مطابق ہمارا یہ جو فرقہ اور آپس میں تقسیم ہے یہ ختم ہو جائے یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے ہمیں ملتا ہے مگر جو علماء اجتہادی طور پر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب چکے پھر کے بن چکے مسلمانوں میں تو جو سنت اور حدیث پر چلنے والا ہے ہم اس کا نام اس لیے لکھتے ہیں کہ جاننے والوں کو آسانی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اجتہادی خطا ہے کیونکہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے اور اہل حدیث کی نسبت اہل سنت کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اہل بجاٹ کے مقابلے میں اور عربی علماء اور حافظ رحمہ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ اور ہمارے آئمہ کرام بڑے آئمہ جو ہیں وہ اہل سنت کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں اہل حدیث کی نسبت بہرحال یہ الفاظ صرف پہچان کے لیے ہیں بہتر یقیناً یہی ہے اور احسن یہی ہے کہ مساجد پر نام لکھ کر لوگوں کو داخل ہونے سے نہ روکا جائے لوگ آئیں انہیں توحید سنائی جائے سنت سنائی جائے انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ اگر جہالت کی وجہ سے وہ توڑی و تو سنت کے راستے سے دور ہو دل کالا نہ ہو تو ان کی اصلاح ہو جائے میں نے ایک شکا بکا لاہور میں کہ ہم پہلے اس میں لکھیں انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ اگر نہ لکھا تو دیو اور اہلاب ہماری وجہ سے قبضہ کر لیں اس لیے اگر کہیں واقعی قبضے کا ڈر ہو اور وہ بچانے کے لیے لکھا جائے تو اور بات ہے اگر قبضے کا ڈر نہ ہو تو پھر ایسا لکھنا درست نہیں ہے قبضہ کے کیا کریں گے بات یہ ہے کہ قبضے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اگر مرکز واقعی سلفی العقیدہ لوگوں نے قرآن و سنت بتانے کے لیے بنایا ہے تو اس پر قبضہ وہ حنفی جو توحید والا ہے کبھی کرے گا ہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ممکن ہی نہیں اور جو حنفی کہتے اپنے آپ کو مگر پڑھنے درجے کا گندا سوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اشری اور ماتوریدی ہے اور وہ بھی ایسا کہ گلا کی تو اور گلا تو میں سے ہے تو یقیناً ان کے قبضے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ان میں احناف کا ٹائٹل لے کر اپنے آپ کو احناف کہلانے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو قبروں سے سہز کے قائل ہیں بزرگوں کے سینے پہ کے قائل ہیں جو محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ کو جس نے حجاز کے علاقے اور اس کے اردا گرد کو اللہ کے حکم سے توحید سے بھر دیا اسے کہتے ہیں کانا خارجین وہ خارجی تھا کانا امداد تقسیر وہ کافر کہنے میں بہت جلدی مچاتا تھا جو ایسے لوگ ہیں ان کے قبضے سے بہرحال ہمیں مساجد کو بچانا چاہیے اگر بچانے کی قوت ہو ہمارے پاس اپنے آپ کو ہنفی کہلانا جو حرج ہے اپنے آپ کو ہنفی کہلانے میں اور کتاب و سنت پر چلے اور کہیں کہ میرا مذہب ہنسی ہے اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا اہناف حنابلہ شفاف مالکی یہ امت کے اندر موجود رہے متقدمین کے ہاں سے مگر حنفی کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم لیتے ہیں ہم انفی کہنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اب حدیث سے صحیح بھی آ جائے گی وہ غیر منسوخ بھی نہیں ہوگی اس کا مفہوم بھی وہی ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں پھر بھی یہ کہے گا کہ جب تک ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کے مطابق قول نہ ملے میں نہیں مانوں گا یہ تو شرک اکبر ہے یہ حنفیت نہیں ہے یہ شرک اکبر ہے ایسے حنفی پہلے نہیں ہے پہلے وہ احناف ہیں جیسے عقیدت تحاویہ لکھنے والے ابن ابل عز اس کی شرح کرنے والے امام ابو جعفر تحاوی لکھنے والے بھی حنفی اور ابن ابل عز جو شرح کرنے والے وہ بھی حنفی اور اس کی آگے تعلیقات شیخ البانی کی رحی اللہ ابن باد کی رہی اللہ سال فوزان کی حافظہ اللہ ابن حسینین کی رحی اللہ شیخ سفر کی ایک دو سو اسی کیس میں گویا کہ علماء اہل حق خلفی علماء کی تائید سنگیدے کو حاصل ہوئی تو یہ حنفی سے کیا مراد ہے جو سکھ ہی مسائل میں استدلال کرنے کے حنفی اصولوں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقرر کردہ اصول جو وہ اپنے گھر سے نہیں لائے قرآن اس حدیث سے انہوں نے سمجھ کر اخذ کیے ان پر پیروکار ہو ان کے ذریعے استمبا کرے استخراج کرے مثلا میں آپ کو ایک فکی مثال دیتا ہوں صحیح تفریح نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعی کہ تم جاؤ اور بنو قرعہ میں جا کر اثر کی نماز پڑھو راستے میں اثر کا وقت ہو جاتا ہے صحابہ گروہ رضوان اللہ علیہ مجمع وہ کہتا ہے کہ اثر کی نماز وہاں جا کر بنو قرعزہ میں پڑھو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ جلدی جاؤ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اس کے اپنے احکامات ہیں کتاب اب موقوط نماز تو مومنوں پر اس کے وقت مقرر پر فرض ہے لہذا انہوں نے نماز پڑھی دوسرا گروہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام کے حکم کا ظاہر یہ ہے ظاہر الحکم یہ ہے کہ تم نے اثر جا کر وہاں پر پڑھ لی انہوں نے نہیں پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی برا بلانے کا الامی النف کسی پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یہاں سے علماء نے یہ دلیل پکڑی کہ اگر عالم اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کی پوری زندگی اس پر شاہد ہے جیسے صحابہ کی زندگی ہے تو اللہ کے رسول کا فرم بردار ہے اور ان کے حکموں پر کچ مرنے والا ہے اسے سمجھ یہ آئی ہے کہ یہاں پر اثر کی نماز پڑھ لینی چاہیے تو اسے یہی کرنا چاہیے دوسروں کو سمجھ یہ آئی ہے کہ بات بالکل غلط ہو جائے گی اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی انہوں نے کہا بنو رہا جا کر کو تو وہ بنو کو رہتا پڑے اور دونوں مسلمانوں میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے نہ صحابہ نے اس کو کہا اور تیری نماز نہیں ہوئی اور تیری نماز نہیں ہوئی اللہ نو زم اللہ نعوذ باللہ، کتنے پیارے لوگ ہیں کس قدر اسلام کو سمجھ چکے اس لیے کوئی ہنفی اس اعتبار سے ہے تو اصل میں وہ سلط ہی ہے عربی علماء کے منہ سے میں نے سنا شیخ سفر حوالی کے منہ سے سنا اور وہ اپنے آئمہ کو نقل کرتے کہتے ہیں کہ یہ جو جدید بدعت یہ بہت غلط بات ہے کہ سلفی کا مطلب ہے ہنفی کی زد ہنفی کا الٹ کیا ہوتا ہے سلفی انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے سلفی کا الٹ ہے بدتی ہنفی اس کا الٹ نہیں ہے ہنفی بھی سلفی ہو سکتا ہے عقیدہ تحاویہ والا اگر سلفی نہیں ہے تو اللہ شاہدہ ابن باز مجرم ابن عثیمین مجرم خالح فوزان مجرم شیخ البانی مجرم سفر حوالی مجرم جنہوں نے اس کی شروخ کر کے اس پر تعلیقات کر کے اس عقیدے کو سعودیہ کے چپے چپے اور پاکستان کے مدارس کے اندر پھیلا دیا اور نہ جانے دنیا کے کن کن ممالک میں ان کے ذریعے چھپا ہوا عقیدہ تحویہ ملین کے دس ملین کے سو ملین کے پتہ نہیں ارب ملین کی تعداد میں پھیل گیا یہ سارے مجرمین ہیں جنہوں نے غیر سلفی بدتی کی کتاب پر یہ تعلیقات کی یقیناً وہ है بھی ہے اور سلفی بھی ہے حنفی کی नहीं سلفی نہیں ہے سلفی کی ضدت بدتی وہ سلفی بے شک بدتی ہو یا حنفی بدتی ہو کیا یہ بدعت نہیں ہے کہ علی ہجوری کی قبر سے جلوس نکالنا اسلامی نظام لانے کے لیے اور جلوس کا مطالبہ بھی کیا ہو چیف جسٹس کی بحالی اسلام کا مطالبہ نہیں دوسرا مطالبہ کیا ہے کے جمہوریت کے تحت انصاف اس اسلام سے دونوں مطالبوں کا کو کوئی تعلق نہیں چیف جسٹس کے پاس اللہ کا قانون ہے ہی نہیں وہ انصاف کبھی کر سکتا ہی نہیں اور یہ اسی کا قول ہے سانگڑھ کے اندر وکیلوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان کے ایک حصے میں سر عام کوڑے مارے, مارے جا رہے ہیں انسانیت کی تجویز ہے اعوذ باللہ من ناول زب اللہ یہ کلیما اس کے بعد یہ شخص دو قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھا چکا ہے ایک علیہ گری کی قبر پر ایک کسی اور قبر پر یہ کیوں چادر چڑھاتے ہیں جلوس کیوں قبر سے نکالنا پڑا یہ تو دونوں بھائی مکہ سے ہو کر آئے انہیں تو یقیناً اتنا پتہ چل چکا ہے کہ توحید حق ہے اور صرف بادل ہے اس لیے کہ یہ جلوس والوں کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ کہیں ہی ہماری حکومت آ گئی تو بھائی تمہارے عرف ڈی کے ساتھ غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کے ذریعے جاری رہیں گے میں اس قبر کا موافق دیکھو میں نے تعا تک کرا کے ثابت کر دیا اور یہ سارے اسلامی کہلانے والے یہ سارے سلفی کہلانے والے اس جلوس کے پیچھے جو تھے یہ بدعت کے مرتکب نہیں تھے اور کسی چیز کے مرتکب تھے یہ جو مرضی کر لیں ان کے لیے اجازت ہے ولہ انہیں توبہ کرنے چاہ اور جو علماء ربانی رب جن کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کے قریب ہو گئے ہیں انہیں اپنے مقام کو پہچانا چاہیے پہ پہچاننا چاہیے جس وقت خلافت کا سپوت ہوتا ہے خلافت نہیں ہوتی واللہ علماء خلافا ہوتے ہیں آج علماء کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ علماء کو ساری رات نیند نہیں آنی چاہیے اور انہیں پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی امانت اپنے سینے میں اٹھائے پھرتے ہیں اس کی پوچھ گی اللہ کو کیا جواب دیں گے اور اگر انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا تو جو ان کا مقام ہوگا کہ انبیاء بھی اس پر رش کریں گے علیہ و صلاح یہ حدیث صحیح ہے شکل والی جیسے صحیح کام منابر نور ہوں گے نور کے ممبر ہوں گے ان علماء کو دیے جائیں گے تیمیہ کی طرح, محمد بن کی طرح، اللہ حق بات کہیں گے اور دائیں بائیں چلنے والی ہوا اور طوفانوں کی کچھ پرواہ نہ کریں گے اللہ ہمیں ان میں سے اور ان کا خادم بنا آمین ہمیں معلوم نہیں ہے تو چلو علماء کی خدمت تو کر سکتے ہیں نا ع ان کی کتابیں مجھے مدینہ سے ملی ان کے بیٹے سے علی حسن سے علی مستقی علامہ ابن تہمیہ کی کتاب اس کے سفر پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ محمد علی حنفی مذہب اور مدنی ہجرت اور لکھوی لکھا یہ سارا کسی کی ذات کا نام لے کر بات کرنا یہ بات میں اتنی اتنی نہیں بڑھانا چاہتا کہ اس میں جد پیدا ہوگی بات پہنچ گئی پہنچتی ہے خیر الکلام اما کل و دلہ بہترین کلام وہ ہے جو ضلالت سے پور اور چھوٹی ہو سیون فور سکس فور تھری ایٹ سکس یہ پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے اثر کے بعد اور صبح دس بجے تک بلکہ شام میں بار نوٹنگ کے بعد ایک بہت